اللهم ان احمده ونستعينه ونستغفره من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو الأقدة من لساني يفقو قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب يوزعني أن أشكر نعمتك التي أنامت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي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 زهر الفساد في البر بالبحر بما كسبت أيدي الناس ليزيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن ياتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفر ومن عمل آمنوا وعملوا من فضله لا يحب حضرات محترم دنیا جیسے جیسے اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے انسان بالعموم اور مسلمان بالخصوص بہت سے فتنوں میں گر چکے ہیں فوراً ذہن میں ایک خیال آئے گا کہ مسلمان کیوں اس کا سبب یہ ہے کہ ایک شخص جانتا ہے ایک شخص لا علم ہے لا علم انسان غلطی کرے تو اس کی غلطی کو کئی مرتبہ درگزر کر دیا جاتا ہے بلکہ اللہ رب العزت کا بھی اصول اور قانون یہ ہے کہ لا علمی میں انسان ستر مرتبہ بھی ایک کام کر لے تو اللہ درگزر فرماتے ہیں ایک جاننے والا شخص ایک مرتبہ بھی کرے تو اللہ کو اس پہ بڑا غصہ آتا ہے کہ یہ ایک بات جانتا تھا اسے معلوم تھا یہ غلط ہے پھر کیوں کی حتیٰ کہ انسانوں کے اندر سب سے زیادہ علم والے اللہ کے انبیاء اور رسول ہوتے ہیں انبیاء کے متعلق اللہ کو یہ بات بھی برداشت نہیں ہے کہ کوئی نبی لا علمی کے اندر بھی یہ بات کہہ دے کہ میں کل یہ کام کروں گا اللہ اس پہ بھی مواخذہ کر لیتے ہیں مثلاً نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہود آئے انہوں نے سوال کیے تین کہ یہ نبیوں کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا اگر آپ یہ ہمیں بتا دیں تو ہم آپ کو نبی تسلیم کر لیں گے آپ نے انہیں یہ بات کہہ دی کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا دوسرا دن آتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہنے لگے آپ ہمیں ان سوالات کے جواب بتا دیجئے آپ نے فرمایا میں مجھے وہی نہیں آئی کل بتاؤں گا اسی طرح وہ روزانہ آتے ہیں آپ کل کل کرتے ہیں یہاں تک کہ پندرہ دن گزر گئے ان لوگوں کو پرگنڈے کا موقع مل گیا انہوں نے مدینہ اور ارد گرد میں لوگوں کے اندر آپ کے متعلق اتنی غلط فہمی اور افواہیں دلا دی کہ دیکھیں جی روزانہ آتے ہیں آپ وعدہ فرماتے ہیں لیکن بتاتے نہیں ہیں اگر یہ اللہ کے نبی ہوتے تو ہمیں بتاتے ہیں پندرہ دن کے بعد اللہ کی طرف سے وہی کیا آتی ہے لیشن فائلالی کا شاہ اللہ نصیب اے ہمارے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ بلا تکول تم کبھی بھی آئندہ یہ بات میں کہنا لیش کسی بھی معاملے میں کہ میں یہ کام کل کروں گا مگر کیا کہنا ہے اللہ این اشا اللہ اگر اللہ نے چاہا تو کروں گا اب یہ صرف یہ کوئی غلطی نہیں تھی آپ نے روٹین میں یہ کہہ دیا کہ میں کل بتاؤں گا تو اللہ رب العزت کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی کہ مجھے یہ بائی پاس کیوں کیا گیا ہے جبکہ نبوت میں دینے والا ہر چیز کا علم میں بخشنے والا اور مجھے کیوں اتنی بڑی شخصیت نے اگنور کیا ہے کہا بلا تکول یہ نہیں کہ بلا تکول آئندہ نہ کہنا کہا بلا تکولنا آئندہ ہر گز ایسا نہ کرنا لشین کسی بھی معاملے میں انی فہلم کہ میں کروں گا غدن کل ولاقول علی شعین <لِشَئِن> انی یہ سورت ہے اور یہ پندرواں پارا ہے بلا تکول الن علی <لِشَئِن> شعین مگر یہ کہنا اگر اللہ نے چاہا تو یہ کل کروں گا بس پر رب کا جب بھی بھول ہو جائے تو فوراً اللہ کا ذکر کرو پھر تمہارے ساتھ یہ معاملہ آئندہ نہیں ہوگا اگر ایک نبی کی اتنی بات برداشت نہیں تو اسی طرح مسلمان کی یہ بات بھی اللہ کو برداشت نہیں کہ مسلمان جانتے بوجھتے اللہ کی باتوں کا انکار کر دیں ہمارے سامنے قرآن کتابیں ہدایت موجود ہے ہمارے سامنے یہ بعض باتوں کا حکم دیتا ہے بعض سے منع کرتا ہے لیکن ہم قرآن کے واضح احکام ہونے کے باوجود ہم انسانوں کا سہارا لیتے ہیں کہ فلاں مندے نے مجھے فتوا دیا تھا یہ ٹھیک ہے یا فلاں مندہ ایسا کرتا ہے اس لیے میں بھی کر رہا ہوں یہ جی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو تباہی پریشانی مصیبت کی طرف لے جاتی ہے میں نے جو آیات آپ کے سامنے پڑی ہیں اس میں اللہ رب العزت وجوہات بیان فرما رہے ہیں کہ زہر الفساد فی البر بہر یہ سورت روم ہے اس کی آیت نمبر اکتالیس اکیس ماں پارا ہے آپ اپنے گھروں میں اٹھا کے دیکھ لیجئے گا اللہ فرماتے ہیں زمین کے اوپر جتنے بھی فساد پھیلتے ہیں انسانوں پہ جتنی مصیبتیں ٹوٹتی ہیں سمندروں دریاؤں میں جتنے سیلاب آتے ہیں <قصیح> بیما کا سبق اے دن لوگوں میں یہ بات تمہیں بتا دوں ہمارا رب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں بتا دوں بیما کا سبق اے یہ سب کچھ تمہارے ہاتھوں کا کیا گیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمارے ہاتھوں نے کیا کیا ہے جس کی وجہ سے ہر آنے والا دن ہر آنے والا وقت ہم پہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے ہر مصیبت کے بعد ایک نئی بڑی مصیبت ہم پہ آ رہی ہے ایک تکلیف ختم نہیں ہوتی دوسری سر پہ ہوتی ہے معیشت ہم پہ تنگ ہو رہی ہے معاملات ہم پہ آسودہ نہیں ہیں خان کی حالات بہت خراب ہر انسان اپنی زندگی کے معاملات میں اس وقت پریشان اور دکھا ہوا ہے ایک نیک انسان کا ایک معقولہ فضیل بن ایاز امت کے اندر جو بڑے ٹاپ پر نیک لوگ ہوئے ہیں ان میں ایک شخص یہ بھی تھے ایک آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں ان نما بغی حکم جب بھی تم سرکشی کرو گے اس کا وبال تم پہ پڑے گا اللہ رب العزت نے اصول اور قانون کہا ان نما جب بھی تم سرکشی کرو گے جب بھی تم بغاوت کرو گے اللہ کی نافرمانی کرو گے یاد رکھو اس کا ببال تم پہ پڑے گا اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا جی کہنے لگے میں اس طرح سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات اللہ کے احکامات میں سے جب بھول ہوتی ہے یعنی وہ ایسے لوگ تھے کہ نافرمانی سرکشی بغاوت کا ان کے متعلق سوچا بھی نہیں جا سکتا کہتے ہیں اگر کسی نیکی کے کام میں تساہل اگر کسی نے کام میں تھوڑی سی ہوئی ہے تو اولاد نے کوئی ایسی بدتمیزی کر دی تو میں سمجھ گیا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ آج گھر میں آنے کی وجہ سے تنگی شروع ہو گئی ہے۔ لیکن ہم یہ بات بجائے اس بات کے یہ سمجھے کہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے تب میرے ساتھ یہ بدتمیزی ہو رہی ہے تب میرے گھر میں میرے لیے حالات تنگ بن رہے ہیں ہم یہ سوچنے کے بجائے ہم اس پہ اور بوجھ ڈالتے ہیں اسے گالی نکال دیتے ہیں اسے مارتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ آخر شاید مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہو کیونکہ فضیل بن ایاز رحمہ اللہ یہ ایک بہت نیک بزرگ اور قرآن کے مفسر تھے انہوں نے کہا کہ میں نے اس آیت کو پڑھا تو بڑا سوچا تو پھر پریکٹیکلی مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ جب بھی نیکی کے کام میں مجھ سے سستی ہوئی ہے مجھے اپنے گھر میں تنگی محسوس ہوئی ہے تو ایک اگر نیکی میں تنگی انسان تساحل اور سستی کرے تو اس کے گھر میں تنگی ہو جائے تو جب انسان نیکی کے بجائے برائی کے اندر قدم رکھ دے اس کی دلدل میں کھلاپ لگا دے تو مجھے بتائیں ہماری زندگی تنگ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا جبک اللہ رب العزت نے واضح طور پہ کہا ذکری کا اٹس کہا جو بھی انسان وہ مرد ہے یا عورت وہ پڑا ہے یا ان پڑھ جب میرے ذکر سے اراض کرے گا میرے حکم سے منہ پھیرے گا بھائی نہ معیشتن معیشت کا میں اس کی زندگی اس پہ تنگ کر دوں گا اس کے معاشی حالات کو ابتر کر دوں گا اس کے حالات اس کے معاملات اس پہ بہت سخت بنا دوں گا اور صرف یہیں پہ ختم نہیں ہوگا ورنہ شروع ہو یومل عامہ میں قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا کیوں پوچھے گا اللہ سے میں دیکھنے والا تھا اللہ رب العزت اس کا جواب دیں گے کالا کزالی کا ات کا کیا تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی فن تم نے انہیں بھلا دیا فراموش کر دیا نکل متن صاحب آج میں نے تجھے بلا دیا مجھے کوئی مجھے کوئی فکر نہیں کہ تو کون ہے اور تیرے معاملات کیا ہیں تجھے تنگی ہے یا آسانی مجھے تیری کوئی پرواہ نہیں ہے تو آج کی مجلس میں میں اور آپ سوچیں کہ ہمارے حالات ہر آنے والے دن میں جو ابتر ہو رہے ہیں اس کا سبب کیا ہے تو میرے عزیز بھائیوں علامات قیامت کے اندر حضرت حضرتفا بن یمان رضی اللہ تعالی حدیث لاتے ہیں کہتے ہیں کہتے پیارے پیغمبر جناب محمد اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں نے اس امت کی اصلاح کی جنہوں نے چور ڈاک لٹیروں بدماشوں کو دنیا بھر کے کرپ لوگوں کو قرآن کی تعلیم کے زیور سے آراستہ کر کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مہذب انسان بنایا کہ وہ دنیا کے امام بنے ایسے معاشرے کے اندر بدیاں خیانت اور ظلم و ستم اس کا تصور بھی نہیں تھا اور ہر شخص ایک دوسرے کی خیر خائی کری ہر وقت سوچتا تھا حتیٰ کہ اگر ایک انسان مر رہا ہے ایک پانی کے گھونٹ کی وجہ سے اس کی جان بچ سکتی ہے تو وہ اپنی جان کو قربان کر کے دوسرے کی جان بچانے پہ آمادہ رہتا تھا تھاہد کے مقام پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص اسے سخت ضربیں لگی ہوئی ہیں زندگی موت کی کشمکش میں ہے ایک پانی پلانے والا اس کے پاس آ کے پانی دیتا ہے جب وہ پانی پینے لگا تو دوسری طرف سے آواز آئی پانی وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو میرے بھائی کو پہلے پلاؤ وہ اسے چھوڑ کے اس کے پاس آیا تو ایک اور کر رہنے والے زخمی کی آواز آئی پانی اس نے کہا مجھے بھی مت پلاؤ میرے بھائی کو پہلے دے دو اس کے پاس کیا تو وہ شہید ہو چکا جب پلک کے واپس آیا دوسرے کے پاس وہ بھی شہید ہو چکا تھا جب وہ وہاں سے بھاگا پہلے کے پاس آیا تو اس کی جان بھی اللہ کے سپرد ہو چکی تھی آپ دیکھیں مسلمانوں کا احساس یہ تھا مسلمانوں کا دل ایسا تھا کہ وہ اپنی جان ایک پانی کے گوٹ کی وجہ سے بچ سکتی تھی انہوں نے اپنی ذات پہ دوسرے کو ترجیح دی آج ہم بھی مسلمان ہیں اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی قرآن کے ماننے والے ہیں لیکن ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم سے لوگ خوف زدہ ہیں اگر اس سے کوئی معاملہ کر لیا تو شاید یہ ایسا ڈنگ مارے گا کہ میں بچ نہیں سکوں گا سیدنا حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں سب سے پہلے جو خیر کی بات اٹھے گی جو خیر کا پہلو ختم ہوگا وہ دیانت ہے حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک وقت ایسا تھا ہم صرف یہ دیکھتے تھے یہ مسلمان ہیں ہم اس سے بے دڑک کام کرتے تھے لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ دیانت دار ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا لوگ کسی شخص کے متعلق یہ بات کہیں گے کہ فلاں بستی میں فلاں گاؤں یا فلاں شہر میں فن شخص بڑا دیانتدار دانا رقل مند ہے حالانکہ اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا جس کو بڑا ایمانت دار سمجھیں گے اس کے اندر یہ کیفیت ہوگی تو عمومی حالات کیا ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ایسا ہوگا آج میں اور آپ سوچیں ہماری کیفیت کیا ہے اگر ہم مزدور ہیں تو ہم مالک کے ساتھ خیانت کرتے ہیں اگر ہم کسی ادارے میں کام کرتے ہیں تو اپنے ادارے کے ساتھ خیانت کرتے ہیں اگر کسی ملک کے باسی ہی ہیں تو ملک کے ساتھ خیانت کرتے ہیں اگر ہم ایک دوسرے سے معاملہ کرتے ہیں تو ہر انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اسے ڈس لگاؤ حالانکہ ایک یونیورسل اصول کیا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا لہذرا جب بھی کوئی معاملہ کرتا ہے کوئی ایک دوسرے سے بے کرتا ہے کوئی ایک دوسرے سے کام کا ایگریمنٹ کرتا ہے نہ وہ اسے نقصان کا سوچے نہ وہ یہ سوچے کہ میں اسے نقصان دوں گا اب پوری زندگی کے معاملات میں میں اپنی ذات کے متعلق غور کروں آپ اپنی ذات کے متعلق غور فرمائیں کیا یہ جتنی تنگیاں ہیں جتنی مصیبتیں ہیں ان کو ہم نے خود کشید نہیں کیا ہوا لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں جن پہ اللہ نہیں کرتا لیکن جنہیں اللہ اپنا کہتا ہے اس پہ اعتماد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے تو میرے عزیز بھائیوں یہ بات ذہن میں رکھیں ہم نے اس معاملے کو بہت ہلکا جانا ہوا ہے ہماری زندگی کی اکثر مصیبتیں ہماری زندگی کے اکثر تکلیفیں ہماری زندگی کی عموماً تنگیاں ہمارے اوپر منڈلانے والے مصیبتوں کے جتنے بھی بادل ہیں ان میں ایک بہت بڑا سبب ہمارا دیا نہ ہونا ہے آپ دیکھیں ہم ایک زری ملک میں رہتے ہیں اور اس کی اسی فیصد آبادی گاؤں میں رہتی ہے اور گاؤں کے لوگ کاشت ہوتے ہیں یا جانور پال ہوتے ہیں آپ پورے پاکستان میں بہنس کے بچے کے علاوہ آپ چاہیں کہ آپ خالص دودھ پی لیں تو آپ کے لیے انتہائی مشکل ہے اس کے برعکس سعودی عرب میں دو صرف فارم ہے ایک المرائی کا اور ایک التازج کا آپ پورے سعودی عرب میں صبح آٹھ بجے سے لے کر رات پر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آئے گا آپ کو دودھ دہی ملائی اور جو بھی اس دودھ کی انسٹرومینٹ ساری چیزیں ہیں وہ آپ کو نہ ملے ایسا ہو ہی نہیں سکتا اور خالص ملیں گی ہم یہ چیزیں ہمارے دور دور تک نشان نظر نہیں آتا اور ہم بڑی خوشی سے یہ بات سناتے ہیں دیکھیں جی لوگوں کو بدہذمی ہو جاتی ہے لوگوں کے پیٹ خراب ہو جاتے ہیں اس لیے ہم ان کی غیر خائی کے لیے پانی ڈالتے ہیں یہ جواب ڈھونڈتے ہیں ہر اپنی غلطی کا اسی طرح زندگی کے ہر معاملے میں آپ دیکھیں کہ پھک ایک ایسا برادہ ہے جو جانوروں کی خوراک ہے یہ ہمارے مرچ مثالے میں ملا کے کھلایا جاتا ہے یہ انسانیت ہے جب ہم انسانیت کو سکون نہیں دیں گے جب ہم ان کی بربادی کی کوشش کریں گے تو یاد رکھیں ہمارے امن کی ضمانت اللہ نہیں دیں گے ہماری سلامتی اور امن کی ضمانت اس وقت ہوگی جب ہم دوسروں کی سلامتی اور امن کے ضامن بنیں گے تو ہماری زندگی کے مصیبتوں میں ایک بہت بڑی وجہ دیانت کا نہ ہونا اور نمبر دو حرام اور حلال کی تمیز کو بلا دینا کہ انسان کمانے میں کھانے میں بولنے میں پہننے میں چلنے میں کاروبار میں یہ سوچے ہی نہ کہ میرے لیے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے صرف یہ سوچنا شروع کر دے کہ مجھے ملنا چاہیے وہ کس طرح ملتا ہے اس کے جواز کے لیے مولویوں سے فتوے لیتے ہیں اور پھر اس بات پہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ مولوی نے فتوا دے دیا ہے یاری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال وبین والحرام وبین حلال بھی ظاہر ہے حرام بھی چیزیں ہیں جس نے اپنے آپ کو شک والی چیز سے بچایا اس نے اپنے مان اور عزت کو بچایا جو شک والی چیز میں پڑے گا وہ بالاولا حرام میں پڑ جائے گا پھر آپ نے مثال دی جس طرح دو پتا زمین ہوتی ہیں اس کے درمیان ایک پنگڑی ہوتی ہے آپ نے فرمایا یہ اس کی ہے یہ اس کی ہے یہ پنگڑی شک والی چیز ہے یہ مالک سمجھتا ہے میری ہے یہ سمجھتا ہے میری ہے اس لیے ہمیشہ اسی پہ جھگڑا ہوتا ہے اسی طرح اللہ کی حدیں ہیں اس کی چرا ہیں ایک حلال ہے ایک آرام ہے اور درمیان کی یہ متشابہات پنگ جس نے اپنے آپ کو اس شک والی چیز سے بچایا وہ حرام سے بچ جائے گا جو شخص اپنی جانوروں کو یا خود پنگ کے ارد گرد رہے گا اور کبھی وہ ادھر منہ مارے گا کبھی ادھر وہ ہلاکت میں پڑ جائے گا اور پھر دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یہ بات یاد رکھو اللہ نے حلال اور حرام کو واضح کر دیا دنیا کا کوئی مفتی امام پیر مولوی اللہ کے حلال کو حرام نہیں کر سکتا کسی مولوی اور مفتی کا فتوا اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہیں کر سکتا مل بھی تو بہت چھوٹی چیز ہے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ یہ ہو گیا کہ آپ اپنی ازواج کے گھروں میں جاتے تھے اور آپ ایک مرتبہ اپنی بیوی کے گھر گئے ان کے گھر کہیں سے شہد آیا ہوا تھا انہوں نے ٹھنڈے پانی میں گھولا شربت پایا اور آپ نے آداب تعام کھانے کے آداب میں یہ بات بتلائی کہ جب کوئی انسان کسی کو کھلاتا یا پلاتا ہے تو اس کی دلجوئی کے لیے کچھ وقت اس کے پاس بیٹھا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شربت پیتے اور ان کے پاس بیٹھتے وہ روزانہ خوشی کے ساتھ آپ کو شربت پلاتی دوسری ازواج میں سوچا آپ ہمارے پاس آتے ہیں اپنے ہمارے حالات ہمارے معاملات پوچھتے ہیں کام پوچھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں فلاں گھر میں بیٹھتے ہیں پتہ لگاؤ کیوں بیٹھتے ہیں تو پتہ چلا کہ آپ وہاں پہ شربت پیتے ہیں وہ انہیں شربت پلاتی ہیں پھر آپ بیٹھ جاتے ہیں پھر آپ اٹھتے ہیں دو خاتون دو عورتوں نے ایک پلاننگ بنائی جو نبی پاک کی پاک باس بیویاں ہی تھی انہوں نے کہا کہ اس طرح ہے کہ یہ کام چھڑوائیں ان سے آپ وہاں نہ بیٹھے کریں یہ ایک فطرت ہے ہر خاتون اپنی فوتن کے متعلق ایسا ہی سوچتی ہے چاہے وہ کتنی اچھی کیوں نہ ہو تو انہوں نے پلاننگ یہ بنائی کہ جب وہ تشریف لائیں تو ایک کے پاس آئے تو انہوں نے کہا جی آپ کے منہ سے سمیل آ رہی ہے نبی پاک بڑے نفیس تھے آپ کو یہ بات کتاننا پسند تھی کہ جسم منہ یا کسی معاملے میں کوئی انسان ایسا اظہار کرے آپ سب لوگوں سے زیادہ نفیس اور خوبصورت اور پاکیزہ اور صاف ستھرے رہنے والے تھے آپ کو یہ بات بڑی بری لگی آپ نے فرمایا کوئی ایسی بات نہیں ہے میں نے کوئی ایسی چیز نہیں کھائی انہوں نے کہا نہیں ہے معاملہ کہنے لگے میں نے شاید پیا ہے کہنے لگے شاید وہ ازخر بوٹی کا ہوگا اس لیے اس کی سمیل آ رہی ہے آپ نے سنا اٹھ کے چلے گئے دوسرے گھر گئے تو انہوں نے بھی یہ کہا تیسرے گھر گئے انہوں نے بھی یہ کہا تو پھر آپ نے کہا آج کے بعد اللہ کی قسم میں شہد نہیں کھاؤں گا اب یہ ایک حلال چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے نہیں اس بدبو کی وجہ سے کہا کہ آج کے بعد میں نہیں کھاؤں گا تو اللہ رب العزت نے آیت نازل کر دی اے نبی یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ مردات واللہ سورت تحریم اٹھائیس ماں اس کی آخری سورت اس کی آیت نمبر ایک اور دو یا ایوہ النبی اے نبی لمتما جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ کیسے آرام کر سکتے ہیں آپ نے صرف اتنا بڑا فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ ہو جائے؟ تمہارا رب آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اپنی قسم کا کفارا دیجیے اور جس چیز کو حرام کیا ہے حرام نہیں اللہ نے جسے حلال کیا ہے آپ آرام نہیں کر سکتے تو مولوی کا فتوا کیسے حلال کو حرام کر سکتا ہے کسی مولوی کا فتوا کسی مفتی کا فتوا کسی اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کیسے کر سکتا ہے ہم اپنے دل کو یہ بات سمجھا کے تسلی مت دیں کہ جسے اللہ نے حرام کیا ہے وہ حلال نہیں ہو سکتا اس میں ایک ہماری معیشت کے اندر سود کا آ جانا ہے ہمارے کاروباری بھائی نائنٹی نائن پرسینٹ ڈیو پہ کام کرتے ہیں بینک کے لینے دینے کو تو سوچ سمجھتے ہیں خود چھ چار مہینے یا دس مہینے کے ڈیو پہ چیز دے کے ایک چیز سو روپئے کی ہے اس کا دو سو وصول کر لے تو یہ سود نہیں ہے کیونکہ مولوی نے فتوا دے دیا پاکستان کے مفتی آزم نے فتوہ دے دیا تو اس لیے کیا محمد آزم جناب محمد الرسول اللہ قائد آزم جناب محمد الرسول اللہ کا فتوا ہمارے لیے کافی نہیں ہے کیا اس کائنات کے مالک نے کہا یمحک اللہ الربا؟ میں تمہارے سود کو گھٹاؤں گا اور میور بس جو حلال معاملات ہیں معاشی اللہ کہتے ہیں میں ان میں برکت عطا کروں گا ایک دانہ آدمی نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے کہتے ہیں آپ بھیڑ بکری ہے بکرا ہے گائے ہے اور اسی طرح اونٹ ہے. یہ حلال جانور ہے آپ دیکھیں کہ بکری یا یہ جانور ایک یا زیادہ سے زیادہ دو بچے دیتے ہیں ہر روز ہزاروں جانور ہم ذبح کرتے ہیں قربانیوں کی ذبح کرتے ہیں اس کے باوجود دنیا بھر کے اندر ریور کے ریور ہیں ایک حرام جانور کتیا آٹھ اور دس بچے دیتی ہے اس کے بچے کو کوئی ذمہ نہیں کرتا صرف وہ تبھی موت مرتے ہیں لیکن آپ کبھی کتوں کا ریور نہیں دیکھیں گے تو یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم اس پہ اعتراض کرتے ہیں دیکھیں جی زمانہ بدل گیا اکنامکس کے اصول بدل گئے معاملات بدل گئے اس لیے یہ کام کریں گے تو یہ ہمارا معاملہ حل ہوگا ہماری معیشت کپہیا تب چلے گا کیا اللہ کو ان حالات کا علم نہیں ہے اور میرے عزیز بھائیوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ سب کچھ اگر علامات قیامت کے بعد میں رسول اللہ نے بیان کر دیے تو پھر ہم مجبور ہیں نہیں میرے بھائیو حضرت حزیف بن یمان نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ نے فرمایا کہ تم اشرار الناس جیسے نہ ہو جانا بلکہ اپنے آپ کو ان خباستوں سے بچا لینا کم از کم تم اللہ کی عدالت میں اللہ کے نظروں میں آمال کے اعتبار میں برے انسانوں میں تمہارا شمار تو نہ ہو یہ انڈرسٹنڈ ہے کہ دنیا میں یہ سب کچھ ہونا ہے لیکن کم از کم ہم اس برائی کا حصہ تو نہ بنیں ہم بدیانتوں کو دیکھ کر بدیاں تو نہ بنیں ہم جھوٹوں کو دیکھ کر جھوٹ تو نہ بولیں ہم سود خوروں کو دیکھ کر خود بھی وہی کام تو نہ کریں اور اللہ نے کئی مقام پہ فرمایا اے میرے نبی لا یبرا کا تکلب الدینہ کا فروخ البلاد متعن کلیل ان کا شہروں میں پھرنا ان کا اولاد کا بہت زیادہ ہونا ان کے پاس مالے دولت کی بے شمار فراوانی ہونا ان کے پاس خوبصورت کاریں اور سواریاں ہونا ان کی خوبصورت مکان اور محلات ہونا تمہیں کسی غم میں مبتلا نہ کرو کر دے متا ان کلیل تمہارا رب تمہیں بتاتا ہے یہ بہت تھوڑا دوشا جو ہی نہیں دیا گیا اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے میرے عزیز بھائیوں اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں بدترین لوگوں میں ایسے لوگ ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی شب تک تیس لوگ جھوٹے قذاب نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے ایک حدیث میں ہے اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے جھوٹے ہوں گے لوگ مذہبی پشواؤ میں تصبر کریں گے لیکن وہ ہر بات میں اللہ کی ذات پہ بھی جھوٹ باندھیں گے اس کے تگمبر کی ذات پہ بھی جھوٹ باندھیں گے ہم سے غلطی یہ ہو رہی ہے ہم نے جس فرقے جس سیاسی گروہ کے گردایا لگا دیا ہے کہ ہمارا تعلق فلاں گروہ سے ہے وہ غلط ہے یہ ٹھیک وہ اچھا کرتا ہے یا برا ہم کہتے کیا ہیں سب سے بڑا کفر کا کلمہ بولتا ہے کہ دھڑا ایمان ہوتا ہے اللہ کی قسم دھڑا ایمان نہیں ایمان اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننے کا نام ہے دھڑے کا نام ایمان نہیں ہوتا اللہ رب العزت اگر تم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہوتی شہدا اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ تمہیں اپنی ذات کے خلاف گواہی دینی پڑے تو دے دو اپنے والدین کے خلاف گواہی دینی پڑے تو دے دو بل اقربین اپنے رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینی پڑے تو دے دونی او فقیر فاللہ اولا دا کون غریب ہے کون امیر ہے اللہ زیادہ جانتا ہے تمہیں ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے صرف حق کی بات کرو یہ دڑا ایمان یہ دنیا کا سب سے بڑا کفر ہے آج ہم میں سے اکثر لوگ اگر وہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں تو وہ سیاسی قائدین وہ غلط کریں یا ٹھیک ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نظر انداز کرتے ہیں ہم اپنی دنیاوی مفادات کو دیکھتے ہیں دنیا کی بڑی بڑی مذہبی پارٹیاں جو اسلام کی دعوے دار دعو ہے اور اسلام کو نافذ کرنے کا دعوی اور مدد رکھتی ہے لیکن بےشرمی کی انتہا یہ ہے انہیں نہ ملک سے نہ اسلام سے نہ اللہ سے نہ اس کے رسول سے غرض جس جماعت کے ساتھ ان کے مفادات ہیں ان کا ساتھ دیتے ہیں یہ ہماری بربادی کی وجہ ہے اس لیے آپ یہ دیکھیں حقیقت کیا ہے حق کون کہتا ہے اور یہ بات ذہن میں رکھیں جب کوئی شخص اپنی ذات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اپنی بھلائیاں اور نیکیاں جتواتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا جو شخص اپنے آپ ہاں کو نیک لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے نیکی اپنی بیان کرتا ہے وہ مکار ہے جھوٹا ہے نیک لوگ اچھے لوگ کبھی بھی اپنا آپ ظاہر نہیں کرتے وہ تو ہمیں ہمیشہ یہی کہتے ہیں اے اللہ میں گناگار میں فتح کار میں تیرا بندہ میں غلطیاں کر رہا جو کچھ کیا ہے اے اللہ تیری شیا میں شان نہیں ہے میں کیا کر سکتا ہوں دنیا میں اس سے بڑا مکر اور جھوٹ کیا ہو سکتا ہے اللہ کے پاس پیدمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دیتے ہیں مزمل کے اندر نبی کا کا ایک پہر رات کا نصف اور رات کے دو پہر اللہ کی عبادت کیجئے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں عبادت کرتے ہیں کبھی رات کا ایک پہر کبھی رات کا نصف کبھی رات کے دو پہر پوری رات کبھی عبادت نہیں کی ایک سال اسی طرح گزر جاتا ہے اللہ دوسری وہی بیچتے ہیں اسی صورت کا دوسرا رکو جان کا تمہارے دل کو تم اور تمہارے ساتھ ایک گرو رات کا ایک پہر رات کے دو پہر رات کا نصف یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ اکبر نسب <مَعَدٌ> فرمایا والله يقدر دن اور رات پہ اللہ کو درخت رکھتے ہیں آپ نہیں رکھ سکتے علی تحسو اللہ نے تمہاری اطاق اور فرما برداری کو محسوس کر لیا ہے اللہ اپنے حکم کو واپس لیتے ہیں پکر ماتا یس رمین القرآن جتنا آسانی سے ہو جائے اتنا پڑھ لیا کرو تو ایک شخص یہ کہے کہ مغرب کے ساتھ فدر کی نماز ایک ان سے پڑھتا ہو کیا وہ اللہ کے نبی سے بھی متقی ہے یا یہ مانے اور بگرنا یہ دوسری بات زیادہ درست ہے کہ وہ مکار اور جھوٹا ہے جو قرآن کے باز نس کے خلاف کر رہا ہے جب اللہ نے کسی کو ایسی عبادت کا حکم نہیں دیا جب اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کے لیے یہ پسند نہیں کیا اور انہیں کہہ دیا ایک سال کی محنت کے بعد من سو وسلسین تو پھر یہ کیا ہے خدا کے لیے سوچے ان فتنوں کے پیچھے ہماری اپنی خواصیں اور خباحتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ فتنے ختم ہو جائیں ہمارے ملک امن میں آ جائے ہماری مصیبتیں ٹل جائیں ہر آنے والے دن کی یہ شورش ختم ہو جائے ہمیں بدیان کا گرستہ چھوڑ کے دیانت کی طرف آنا ہوگا بگر نہ یاد رکھیں اگر ہم خود خائن بن جائیں گے تو بہت بڑے چور اللہ ہمارے حکمران بنا دے گا اور ایک بات اور میرے بھائیو یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک دن اور رات کا اگر سفر کرنا ہے تو وہ اپنے محرم کے بغیر باہر نہ نکلے یہ کون سا اسلام ہے کہ عورتیں اپنے خامدوں کو اپنے بچوں کو چھوڑ کے سڑکوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں بے پرف بیٹھی ہوئی ہیں کون سا اسلام ہے اور وہ کون سا انقلاب اور آزادی ہے جس میں لوگوں کی بیٹریوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کتوں کی طرح ناچا جا رہا ہے اور روزانہ ایک نیا تماشا لگتا ہے یہ اس ملک کو کیا دیں گے یہ لوگ جن کا کردار ہی تنجروں والا ہے اس لیے میرے عزیز بھائیو ایسے خنناس لوگ وہ مذہب کے روپ میں آئے یا سیاست کے روپ میں آئے یاد رکھیں یہ ہمارے لیے اساب سے کمتر نہیں ہے ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا زہر الفساد فی برری بل زمین کے اوپر جتنے فساد آتے ہیں دماغ کا سبج الناس اے حضرت انسان تیرے ہاتھوں کا کیا درا ہے باز اللہ ملو اللہ تمہیں مزہ چکھاتا ہے تمہارے بازا مال کساروں کا نہیں کیوں سب کچھ کرتا ہے اللہ اللہ تاکہ ان مصیبتوں کو دیکھ کے واپس پلٹ لاؤ اللہ کے مطی بن جاؤ اس کے فرما برداری میں آ جاؤ ان خباستوں سے بچ جاؤ ناچ کود گانے سے بچ جاؤ یہ اللہ کی نافرمانی ہے یہ اللہ کی اطاعت سے دور ہٹانا ہے یہ شیطان کی آواز ہے بچ جاؤ اتق اللہ لوگو اللہ سے ڈر جاؤ ہماری زندگی کے مقاصد یہ نہیں ہیں کہ ہم زندگی ناچ کود کے گزار دیں اللہ اکبر نبی کریم اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں سی رو رفیلات لوگوں اگر اس بات کا یقین نہیں آتے تو زمین میں چل پھر کے دیکھ لو پنزرو من قبل تم سے پہلے جتنی اقوام برے انجام سے دوچار ہوئی کان اکثر ہوں اکثر اللہ کی توحید سے ہٹ کے شرک کی گندگی میں مبتلا ہو چکے فاکم وجہ لدین تم مسلمانوں ایمانداروں کیا کرو فاکم وجہ تلدین القیم اپنے چہرے کو اپنے دل کو اپنے دماغ کو اپنی توانائیوں کو اپنی توجہ کو دین کیم کی طرف موڑ لو دین کیم کسی مالوی کا نام کسی پھرکے کا نام کسی سیاسی ذہیم کا نام نہیں ہے دین قییم اللہ کی کتاب قرآن کا نام ہے یا محمد الرسول اللہ کے فرمان کا نام ہے فراکم وجہ کل دین قیم تم دینِ قیم کی طرف متوجہ ہو جاؤ من قبلی اس سے پہلے یوم اللہ سے پہلے کہ جب تمہارے لوٹنے کا واپس رستہ کوئی نہیں ہوگا اللہ سے بھاگنے کا رستہ کوئی نہیں ہوگا یوم یا سداؤن اور پھر کوئی لیڈر کوئی مولوی کوئی پیر کوئی ایسا انسان تمہاری مدد کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے پاس سب کو جدہ جدہ پیش ہونا پڑے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کی ون ٹو ون اللہ سے ملاقات ہوگی اللہ اس کی زندگی کے معاملات میں اس سے پوچھے گا اور درمیان میں اللہ اور اس بندے کے کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا جو اس کی بات کو آگے پہچا سکے انسان کو خود ہی اپنے عامال کا جواب دینا پڑے گا تو میرے بھائیو یہ بات یاد رکھ لیں جس وقت ہمیں پتا ہوگا کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے ہم نے ہر بات میں اللہ کی بات کو انکار کی صورت میں اڑا دیا تو کیا بات کریں گے اپنے رب سے کیا جواب دیں گے میں اور آپ اپنے رب کو تو اس لیے اللہ رب العزت کہتے ہیں فاطم وضحت الدین القیم من قبل این آتی ہے یوم اللہ مرد لہو من اللہ یوم سدار لوگو اس دن سے پہلے پہلے جب واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہوگا تمہیں اللہ کے سامنے جدا جدا ہو کے پیش ہونا ہے اس سے پہلے فاقم وجہ کلید القیم اپنے آپ کو دین تیم پہ قائم کر لو دین تیم ناچنے کا نام نہیں دین تیم بدیانتی کا نام نہیں دین تیم جھوٹ کا نام نہیں دین تیم اللہ کی سچی کتاب قرآن کا نام ہے دین تیم جناب محمد الرسول اللہ کی سیرت کا نام ہے اس کے علاوہ کوئی چیز دین نہیں ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے میرے عزیز بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو دعائیں ہیں انہیں ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لازیم الاستغفار جو انسان استغفار کو لازم پکڑ لے گا اللہ ہوں مخرجا اللہ کہتا ہے میں یقین دلاتا ہوں مصیبت سے نکال دوں گا صحیح بخاری کی روایت ہے نظم الاستغفار جو شخص معافی مانگنے کو لازم پکڑ لے گا استغفار کا مطلب یہ نہیں استغفار استغفار کرتے رہے زبان سے کوئی استغفار کا معنی یہ ہے اللہ سے معافی مانگتے رہے کوئی بھی کلمات نظم الاستغفار جو استغفار کو لازم پکڑ لے گا جو فرد جو خاندان جو قوم اللہ کا وعدہ ہے یجعل اللہ مخرجا میں <تصفيق> مصیبتوں سے نکال دوں گا لا قصب اور ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہاں سے بھی مل سکتا ہے تو اس کے لیے بہترین کلمات استغفار کے استغفر اللہ ربی من کل ندم بن باہتوں میں اللہ تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں اپنے ہر گناہ کی اور تیرے حضور لوٹتا ہو میں تیرے سامنے آجز ہوں اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات سید الاستغفار کے سنائے شداد بن عوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان اور رقیدے کے ساتھ صبح ان کلمات کو پڑے اس دن موت آ جائے تو اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کریں گے جو رات کو پڑھ لیتا ہے رات کو اس ایمان اور رقیدے کے ساتھ تو اللہ رات کو اسے موت آ جائے تو اللہ جنت میں داخل کریں گے وہ کیا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت اللہم انت ربی لا الہ الا انت اللہ عمان تربیلا اللہ اکبر مستکا تو ابو الا ابو ابھی فخر اے تو میرا رب ہے تیرے علاوہ میرا کوئی لا نہیں ہے لا الہ الا انت و اینا عبدو کا اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں تیرا غلام ہوں واہ آدی کا تیرے عہد پہ قائم ہوں بقادی کا جو بھی تیرے ساتھ معاہدہ ہوا ہے میں اس پہ کاربند ہوں مستتا تو تیرا حق تو ادا نہیں کر سکتا اپنی طاقت کے مطابق اس پہ قائم ہوں من شر ما صلاح اے اللہ ہر اس برائی سے جو میں نے کی ہے میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ ابو لعقد نعمتک علییا اے اللہ جتنی نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں ان کا اقرار کرتا ہوں۔ وا ابو بذنبی اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں۔ فغفر لی ذنوبی میرے گناہوں کو maaf کر دے۔ لا یغفر الذنوب الا انت تیری ذات کے علاوہ میرے گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ تو یہ سید الاستغفار کے کلمات ہیں۔ من ال الاستغفار جو انسان استغفار کو لازم پڑے پکڑے گا یجعل جو مخرجا اللہ اسے مصیبتوں سے نکال دے گا غیر دکھ ہو میرے اور ایسی جگہ سے رزت دے گا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا دوسری دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مصیبت ہر غم ہر ہم ہر تکلیف کے وقت ہر سختی کے وقت فرمایا اللہ سے یہ کہو اللہ اکبر اللہ رحماتا کا ارجو فلا واسلح لا الہ الا اے میرے اللہ اللہ رحمت کے ساتھ مجھ پہ لوٹنا پلا تکلنی تر پتا ایک آنکھ جبکنے کے برابر بھی مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑنا شانی کلتا میرے سارے معاملات کی تو اصلاح کرنا کیونکہ تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الا نہیں تو میرے عزیز بھائیو کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے ہم سے زیادہ اللہ جانتے ہیں اللہ سے دعا مانگو اللہ اس ملک کی خیر کر دے اس مصیبت سے بچا لے اے اللہ جو غلط ہے اے اللہ اسے ہدایت نصیب فرما اللہ اگر اس کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے اے اللہ مسلمانوں کے سروں سے اسے ڈال دے چاہے وہ حکومت ہے یا یہ بیٹھنے والے دھرنے والے ہیں جو غلط ہے اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں ان سے نجات عطا فرما دے اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما دے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اقول قولی حضا و استغفر اللہ قلی بات غلط قابینا اللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلاهدا ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ عَلَى محمد اللہ محمد ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرے میری بیٹی کے سسرال والے اچھا سلوک نہیں کر رہے بھوکا رکھا ہوا ہے مارتا پیٹنا طلاق سنانا پانچ سال پہلے اس مسجد میں نکاح پڑا تھا اللہ ہر کی بیٹی پہ رحم فرمائے اگر کوئی لوگ ایسا کرتے ہیں تو انہیں ایسے ظلم سے باز آ جانا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو بھی بیٹیاں دی ہیں کسی کی بیٹی پہ ظلم کرنا یہ کوئی مستحسن عمل نہیں ہے ہاں اگر کوئی مار... کسی انسان کے لیے کسی خاتون کے ساتھ اپنا نبا کرنا مشکل ہے اس کے لیے طلاق کا رستہ ہے وہ طلاق دے دے وہ بھی اپنے گھر میں آسودگی سے کے ساتھ رہے وہ انسان بھی اپنے گھر میں رہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ گھر میں بیٹیوں کو رکھ کے بھوکھا رکھنا اسے مارنا اگر یہ درست ہے انہیں مارنا اور انہیں تکلیفیں اور عذیت دینا کل قیامت کے دن ان باتوں کا جواب دینا پڑے گا اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے بہت سے بھائیوں نے اپنے بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی ہے ہر بھائی کا نام نہیں لے سکتا ٹائم بہت ہو چکا اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ اجلاتہ فرمائے اور کچھ لوگ اس ہفتے میں فوت ہو گئے مرد و خواتین اللہ سب پہ رحم فرمائے یہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ وراثت کی تقسیم میں رکاوٹ ڈال ڈالنے والے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے یہ بدترین بات ہے اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وراثت کی تقسیم ہی بہترین طریقہ اور انسان کی زندگی کی آسانی کی علامت ہے اللہ نے وراثت کی تقسیم کا معاملہ اپنے پیغمبر کو بھی نہیں فرمایا بلکہ قرآن کے اندر ہر ہر وارث کا اپنا حق خود بیان فرمایا پھر کہا تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں انہیں قائم کرو ومت اللہ و رسول فقط فعت فعد جو اللہ کی حدوں کی اللہ اور اس کے رسول کی اطاد کرے گا اس کی حدوں کو قائم کرے گا وہ کامیاب ہوگا وم یاص اللہ و رسول فقط غلۃ مبینا جو اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کو توڑے گا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ بہت دور کی گمراہی میں پڑ جائے گا اللہ ہر مسلمان کو ایسی قباثت سے بچائے یہ مرکزی جمیعت الحدیث کی طرف سے اعلان ہے کہ آج وہ فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے جلوس نکال رہے ہیں چار تیس پہ شیراں والا باغ سے لے کر پرانا اسٹیشن تک جو بھائی اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ تشریف لے جائیں اللهم انصرنا ولا تنصر علينا واعزنا ولا تذلنا واذلنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم دمر اعاده الدين اللهم دمر اعاده الدين ازहि الباس رب الناس واشفهم تشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك واغنينا بفضلك من سواك اللهم غك ل جميل المسلين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأاحيا منهم والأواد اللهم منص المصومنا في فيستين اللهم منصر المزلوومين في سوريا اللهم منص المزلوومين في اراان اللهم منص المصلوومين في كل مکانان اللهم مححللك الحنوود وال اللهم مشرت شملهم اللهم مزة جماهم اللهم مدم ذياراهم اللهم مزلزلكقدمههم فم ملک برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہدایت نصیب فرما اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے ان کو توڑ کے رکھ دے اللہ ہمارے حالات پر رحم فرما دے اللہ ہمارے حالات پر رحم فرما دے اللہ ہمارے معاملات کی اصلاح فرما دے اے اللہ ہمارے بناہوں کو معاف کر دے اے مالک الملک ہم پہ رحم کر دے اے اللہ ہمارے معاملات کو سذار دے اے اللہ ہمارے ملک میں ہمارے شہروں میں ہمارے گھروں میں امن نصیب فرما اے اللہ ہماری اولادوں کو دین پہ استحفامت نصیب فرما اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما اے اللہ ہمیں اپنے دین کا خادم بنا اے مالک الملک ہمارے معاملات کو آسان فرما دے۔ اللہ دنیا اور آخرت میں عابیت عطا فرما دنیا اور آخرت کی بلائیاں بلائی نصیب فرما دنیا اور آخرت کے شرور سے ہم سب کو محفوظ فرما سبحان عرب رب کرب